اے آمان والو نہ میرد میردوں سے ہنس عجب نہ کہ وہ ان حسنی والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہ کہ وہ ان ہنسی والیوں سے بہتر ہوں اور آپس میں تانا نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہے کر فاسک کہلانا اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظلم ہے